بات میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں دو دسترخوان بچھائے ہیں ایک روح کی رضا کا اور ایک جسم کی رضا کا والارض بعد ذلك کا یہ زمین دسترخوان ہے اخرج زمین ہا ماں پانی اور چارا و اور سا پہاڑ لگائے والذی خلق القماحا ما فی الارض آ وہ, وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لیے ہی بنایا ہے کلو وراؤ انعامکم خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاؤ پلاؤ پھر انا سببنل ماں اسبا اللہ تعالیٰ کا یہ زمین یہ دسترخان جو ہمارے منہ کے لیے جسم کے لیے یہ وہ دسترفان ہے جس پر کافر مومن مسلم شرابی متقی باد دامن زانی جواری دہریا ہندو مسلم سب اس دسترفان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو چل پڑو وہ الذي عرب زمین بھی چاہی ثم نل ارب شکا پھر اس کو پھاڑا تو امبت نا فیحا حب بن و این با اس میں سے غلنی بالے واقع کیا ہوتا ہوں ابا اس میں اس میں باغات بنائے اس میں غلے اس میں کھجوریں اس میں زیتور اس میں گندم اور اس میں بے شمار پھل اور اس میں چارہ ابن چارہ یہ سب کس لیے ہے متا اللہ کم ول انعام تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے جسم کو اس سے نفع پہنچے آیت الحم الج نامینا حق بن فمین ہو یا قلوم یہی ہماری نشانیوں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو اجالنا کی حاج نہ تم نقیل و آناب اور پھر ہم نے باغات لگائے کھجوروں کے انگوروں کے من اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے میٹھے پانی کے خاضا عزم الفرات خاضہ مل جاج یہ کڑوا ہے ومن کلنتا قلوم الحمن طریقہ اس سے بھی کھاتے ہو اس سے بھی کھاتے ہو یہ اللہ کا دسترخوان سب کے لیے ہے اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اور نجس الار دے دیا مشرک کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ کا عام ہے اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا اسی سے ایک مشرک کا جسم بنا وہ ایک اللہ تعالی کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دفترخوان اپنے سامنے وہ پاتا ہے سورج ستارے چاند ہوائیں موسم یہ سب ان فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی پیدائش وختلاف اللیل لیور نہار دن اور رات کی گردش بلفل تجری کی البحر بما بیما ناس سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے وما انزل, اللہ ووا انزل اللہ من مما الارض بعد موتها اور آسمان سے پانی کا برسنا زمین کو زندہ کرنا وب ففیہ منکل لابا چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا و تصریف ہواؤں کا بدلنا موسم ابھی ٹھنڈ آ سردی آ گئی تو گرمی آ جائے گی خزاں آ جائے گی بہار آ جائے گی گرم ہوائیں بھی چلاتا ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتا ہے وہ صحاب المسخر بین سماج زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے یہ اللہ تعالی کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لیے یہ رب غصہ جو ابھی تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی ربوبیت پہ انتہا کی رب العالمین سے تعارف کروایا اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا پھر فر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لیے ذبح ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی ہے و لانعام یہ جانور رقم فی حادف گرمائش یہ جیکٹ ہوئی و منافع تجارت ہے رمین ہاتھ آلوم روزانہ بکری ذبح ہو رہی گائے ذبح ہو رہی بہن زبہ ہو رہی گوشت بھی کھاؤ وم فی ہا جمال تسراہ اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے یہ آ... یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ آیت صحرائی اور دیہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا گھوڑے کھڑے ہوں اونٹ کھڑے ہوں وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کی چال کیسی خوبصورت ان کا جانا ان کا آنا ان کا چلنا ان کا چرنا اس میں کیا جمال ہے کیا خوبصورتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے و لم فی ہے جمال ہے نہ ریٹو نہ تسرو پھر و تحمل اللہ بے شک النفس ان ربکم رعف الرحیم پھر یہ تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں تو وانا نے جانور ایسے پیدا کیے ان کے سم ایسے بنا دیے کہ رکھ دیں بالکل چکنی چکنے پہاڑ پر چکنے پتھر پر وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا گوند کی طرف چپک جائے اور وہ آپ کا سامان کے اوپر کو چلتے ہیں ولخیلا کبوہا وزینا و یکل کما لتا پھر گزے اور گھوڑے اور خچر یہ سب تمہارے لیے پھر ایک فائدہ اور بتایا من جنا میں برو تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو تصیف یومت عرب کے سرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اب بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں اکھاڑتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے من اشعارها وہ اصواف ہا وہ اوگا پھر اس کے خال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو ان سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے لگا دیے پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے درخت پیدا کیے تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا مادی بستر ہے ہے انسان کی طبیعت میں تلوگن روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ نئے طریقے سے پکاؤ کبھی ٹھنڈا پیتا ہے کبھی گرم پیتا ہے کبھی نمکین پیتا ہے کبھی دال کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی ہزاروں قسمیں بن گئی اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں وہ ساری ہی اتمیدیں خراب کرنے کے سامان ہیں لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ حق مٹھائیوں کی قسمیں نمکین چیزوں کی قسمیں پانیوں کی قسمیں مشروب بھی ہے دودھ بھی ہے شربت بھی ہے چائے بھی ہے کافی بھی ہے بوتلیں بھی ہیں وہ بھی ہے سیون اپ بھی ہے یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے کانے نہیں ہوتا رنگ بدلتا رہتا ہے اور یہ مزاج اس لیے ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا وہاں یہ مزاج کروڑوں گنا بڑھ جائے گا اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخوان بچھایا ہے نا رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے میں حرکت کر رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں روح اندر ہے نا ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے وہ نام, نام بھی ختم ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے میت میتھ میت بن جاتا ہے تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی سنت میں ارض کیا یہ روح کے بھی تقاضے ہیں اس کو بھی دسترخوان چاہیے اس کو بھی غذا چاہیے یہ بھی ایک غذا پر راضی نہیں اس کو بھی مختلف غذائیں چاہیے اس کو بھی مختلف شربت چاہیے مختلف غذا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان وہ روح کا بچھا ہے روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ تعالی کا دوسرا دسترخوان ہے وہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کا روحانی دسترخوان ہے جسم زمین سے نکلا غذائیں بھی زمین سے ہیں پانی زمین سے غلے زمین سے پھل زمین سے جانور زمین سے مچھلیاں زمین سے ہر ہر غذا جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے جسم بھی زمین سے غذائیں بھی زمین سے روح زمین سے نہیں ہے یس النا کا نر پوچھا روح کیا ہے تو جواب آیا کلو روح ربی روح اللہ کا امر ہے آسمان سے جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے نیم بھی ملے ایک نظام چلا ایک شکل بنی ہڈیاں بنی تمہ خلق علاقہ فخلقنا نل علاقہ فلق ن المدغ فقص و لحما آخر یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ چار مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کے اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے ماں کو تب چلتا جا جب بچہ حرکت میں ہوتا اچھا زندگی آ گئی. یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے تو روح آسمان سے آئی ہے اس کی جزا کو اللہ نے آسمان سے اتارا تنزیل اتارا گیا من الرحمن الرحیم رحمان رحیم کی طرف سے اتارا گیا تنظیل یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے تو قرآن آسمان سے آیا یہ انسان کی روح کی غذا ہے انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے باقی ہے اور اس کی صفت ہے للتی ہی اقوم. یہ دل اللچی اقوام یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان پانی نہ ملے پریشان نیند نہ ملے پریشان چائے نہ ملے پریشان ایسے ہی جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو یہ پریشان اس کو اس کی غذا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا جانور بولتے نہیں انسان بولتے ہیں ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے وہ نہیں بولتے تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا یہ روح کی غذا بن کے آیا یہ روح کا دسترخوان بن کے آیا جیسے مادی دسترخوان پہ رنگا رنگ کے کھانے ہیں قرآن کے دسترخوان پر رنگا رنگ کی ہیمتیں ہیں کہیں ایمان کے تذکرے ہیں روح کی غذا کہیں نماز ہے کہیں ذکر ہے کہیں تلاوت ہے کہیں روزہ ہے کہیں اکرام ہے کہیں خدمت ہے کہیں سخاوت ہے کہیں عناوت ہے کہیں رغبت ہے کہیں خوف ہے کہیں شوق ہے کہیں رونا دھونا ہے کہیں سجدے ہیں کہیں رکوع ہیں کہیں طواف ہیں کہیں حج ہے کہیں عمریں ہیں اور کہیں رات کو اٹھوٹ کے اللہ کے لیے تڑپنا ہے سلا رحمی ہے عفت ہے عفاف ہے, ہے، تقوع ہے احسان ہے عدل ہے انعت ہے صدق ہے توازو ہے آجزی ہے مسکنت ہے اللہ کی محبت ہے شیطان کی نفرت ہے جنت کے شوق ہیں دوزت کے خوف ہیں اللہ کے لیے جانوں کا لگانا ہے مال کا لگانا ہے اللہ کے لیے گھروں کا چھوڑنا اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا اس کے قرآن قرآوں کو, کو اٹھ اٹھ کے پڑھنا اس کے لیے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ہزاروں قسم کی غذائیں اللہ تعالی نے چن کے رکھ دی ہیں کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے کھاتے کہتے دال ہونی چاہیے تو میرے نام سے میرے نام میں لگے لگے لگے لگے طبیعت میں کچھ کسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے بیوی بی بھی ہے بچے بھی ہیں کاروبار بھی ہے چلو بھائی دال کھا چار دن ہر قسم کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دستر کان سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے یہ میری کتاب ہے اور انہدی لکوم ہے یہ سیدھے راستے کی طرف چلانے والا ہے من جہ ساقہو ہو شاخا ہو الجنا جو قرآن کو آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا منجالہ ہو خلفہ ہو ال جو قرآن کو پیچھے رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہن میں ڈال دے گا یہ صرف رمضان میں سننے کے لیے نہیں آیا رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور صبح و نماز کے بعد ایک رکو دو رکو پڑھنے کے لیے نہیں آیا ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے سارے آسمانی علم کو اس سے مناسبت ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری قرآن بھی رمضان میں اترا اور بڑی شان سے اترا پہلے پچاس ہزار سال آدم کی پیدائش کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی سورہ تاہا سورہ یاسیم کی تلاوت فرمائی پھر پیدائش آدم سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوہے محفوظ پہ لکھوایا لوح محفوظ پر لکھوایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آمد پر للت القدر میں جس کو اللہ بدلتے رہتے ہیں آخری اشرے میں اللہ نے پھر اس کو دوبارہ لکھوایا پہلے لوح محفوظ پہ لکھوایا دو ہزار سال پیدائش آدم سے قبل پھر اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ لکھوایا اور پورے کا پورا لکھوا کر اللہ تعالی نے پہلے آسمان پہ اتار دیا اینا انزل نہ ہوتی لیلت القدر انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو تو قرآن کے بارے میں دونوں لفظ آتے ہیں انزل نہ ہو للت القدر میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمان الرحیم یہ قرآن ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تو للت القدر میں پورا لکھوا کر مرتب کر کے پہلے آسمان پر رکھ دیا پھر پہلے آسمان سے اس برس کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تو میرے بھائی یہ پیغام اللہی ہے یہ قانون اللہی ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے ہے اور یہ حکومت پاکستان نہیں ہے کہ اس کے قانون کو توڑو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اور ظالم چھوٹ جائے گا مظلوم پکڑا جائے گا جاگر چھوٹ جائے گا اور مجبور پکڑا جائے گا کاہر چھوٹ جائے گا اور مکہ پکڑا جائے گا نہیں نہیں یہ بڑے طاقتور کا کلام ہے بڑے طاقتور کا قانون ہے السماوات و و آسمان اس کے طلح سماواتے ہیں اور خدا اللہ عناق الجوابرا دیکھو اللہ نے مکے کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں مکے کا نام بکا سے بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو گردن مروڑ دینا بکا یا بک کو گردن کو مروڑ دینا کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مروڑ دی جاتی ہیں وہ آجز نہیں لاچار نہیں بلکہ وہ قادر ہے جادر ہے قاہر ہے اور قہار ہے جبار ہے متکبر ہے مہیمن ہے عزیز ہے قدوس السلام ہے مومن مہیمن ہے عزیزار متکبر ہے غفار و ہے مصور الباری ہے خالق مصور ہے مالک الملک ہے زل جلالی وال ہے تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے بھائی یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑے جا سکتے ہیں امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں چھپ کے بھاگ کے لڑکے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آجز ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا نماز چھوڑ دی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا جھوٹ بول کے تجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سوت پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا شراب پی ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا روزے نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا کسی پر جاتی کی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا نہیں لا تحسبن اللہ عمّا الظالمون اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے جو ظلم کر رہے جو عدل کر رہے اللہ غافل نہیں تو پھر ہمارا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ابسار میں نے ان کو مہلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی مخترین مقنسم یہ دوڑ رہے ہوں گے سر زلیل ہو کے جھکے ہوں گے لا طرف ہم ان کی آنکھ پلٹ کے واپس نہیں آئے گی وہ افعد ہوا ان کے دل اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے و اندر الناس اے میرے نبی ڈرا دو ان کو کس دن یوم الآذاب جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنی پر قانون کے توڑنے پر جب میرا عذاب آئے گا پھر کیا کہیں گے فیقول یہ ظلم کرنے والے ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبا لی زنا کر دیا قتل کر دیا مار دیا لوٹ لیا بڑا ظالم ہے ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے الجفا کل الجفا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے الجفا کل الجفا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے ونفاق وَن اور منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے اب سارے حیرانوں کے دیکھ رہے کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافع ہاں؟ تو آپ نے شاید فرمایا من سمع فلم ہو جس نے آزان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا بہت بڑا ظالم ہے یہ سارا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا یہ گلستان تعلونی ظالموں سے بھری پڑی عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑھے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دیہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم یوں نہ سمجھے میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا اللہ کے نبی نے بہت بڑا ظلم کر دیا کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا اس چربی میں نور ڈالنے والے کو اس چربی میں نور ڈالا گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا ہڈیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اس پہ ایسا خوبصورت وجود سجایا عقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے کائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخان سجائے ان کی دودھ کے نیریں جاری کر کے ان کے دسترخان سجائے اس رب کو سجدہ نہ کیا اب بہت بڑا ظالم ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ ذَلَمُوا رَبَّنَا أَخْحِرْنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ مُجِبْ دَعْوَتَكُ وَنَتَّبِعُ الرَّسُلِ کہیں گے اللہ مافی مانگتے ہیں تو کریں گے ہمیں چھٹی دے دیں تیری مان کے چلیں گے تیرے رسول کی مان کے چلیں گے اب اس کا جواب آئے گا اقسمتم من قبل من زوال. اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا اس وقت تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا بسکن تم فی مساک نظا لمو انفم اور تم نے دیکھا انہی شہروں میں تم رہے جن پر پہلے میرے عزاب چوکے تھے وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ تم نے دیکھا کہ ان پر کیسے عذاب آئے تھے میرے تمہارے دائیں بائیں نمونے بکھرے ہوئے تھے وہ تھا رب اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھایا وقد مکرو مکھرم تم میرے خلاف تدویریں چلاتے رہے وہ مکرم اور میں تمہاری ساری تدبیروں کو دیکھ رہا تھا وہ ان کان مکرم لذبال اگرچہ تمہاری تدویریں پہاڑ اڑا دیتی لیکن میں تمہاری تدبیروں کے سامنے حائل ہوتا چلا گیا فلاں سب اللہ مخلف عواد ہی رسولہ جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے گلیوں سڑکوں میں ہو رہا ہے میں اس سے قافل نہ مجھے سمجھو ان اللہ عزیز کام میں قدرت والا بھی ہوں انتقام والا بھی ہوں لیتا کیوں نہیں ان کا وہ دن آ رہا ہے یوم تو الارض الرد غیر الارض جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی وہ سماوات آسمان نئے سرے سے بنے گے وہ للہ اللہ الواحد القار اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے یوم نسیر الجبال جب یہ پہاڑ چل جائیں گے وہ الارض ارد اور زمین ایک میدان ہوگی وہ اور میں تم سب کو جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَى تم میں سے کسی ایک کو پیسے نہیں چھوڑوں گا وَعَرَدُ وَعَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّةَ اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے عورتیں مرد ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں حضرت عاشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گئی نہیں ایسے خوف قالم ہوگا یا قَجْتُمُ تم آ گئے کہ نہیں آ کہے گا لقد آ گئے کہ نہیں آ گئے کیا کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب دیکھو آئے کہ نہیں آئے کماخل کم اوبلہ مرہ جس سے میں تمہیں پیدا کیا تھا بل بلظہ تم اللہ تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے. اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ڈر رہے سراب لوہم من قطر ان کو آگ کی تل شلواریں پہنا دی گئی کتیا تو لوہم سیاب ان کو آگ کے کرتے پہنا دیے گئے تقشا وجوہ نار ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں <احصاها> یہ تو گلستان کالونی کے کیے ہوئے سارے عمل اور فیصلہ آباد کے بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپ کے یہ تو وہ بھی سارا سامنے آ گیا ما الحاظ کتاب یہ کیسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا یہاں پردے ڈالتا ہے وہاں پردے اٹھائے گا یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے وہاں اللہ تعالی کھول کے بتا دے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن قانون ہے اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والا ہے کے دن پورا پورا دنیا میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لیے الگ نظام چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے ان لا من احسن جنہوں نے مجھے راضی کر لیا ان کی, ان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی ان کی محنت کبھی نہیں ضائع ہوگی کیا ہوگا فی مساورہ من من ذہب ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا وہ البسو نہ فیا ان کا اللہ ان کو ریشمی جوڑے پہنائے گا پھر لباس اچھا ہو لباس اچھا ہو گھر اچھا ہو, فی جنات عادن, ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا پھر چشمے ہوں نہرے ہوں تجری من تحتهم الانہار وہ انہار وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بائیں نہریں اور چشمے ابلتے مچلتے چلتے پھر رہے ہیں پھر, پھر ساتھ اچھا ہو و ضبج بہور ہم ان کو جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے لو بسکت بسکتن فیس ہو ابہر ان لکانت اہل من اصل اگر وہ لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے حورن عین ہوتی ہیں آنکھ کنل یا کوت ول یا و مرجان کی طرح کان بخنون انڈے کے سفید چھلکے کی طرح کام سال لو لکھنون چھپے ہوئے موتی کی طرح اطرابا ہم عمر ہم عمر عشق کرنے والی اطرابا ہم عمر خیرات حسان خوبصورتی ہو اخلاق نہ ہو تو چولہے میں ڈالے گا ایسی عورت کو خیرات اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اخلاق میں اعلی شان خستوں جمال میں آلہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا یہ دینے قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالی سمجھا رہے ہیں. گھر بھی دے دیے ساتھی بھی دے دیے جوانی بھی دے دی پینا پلانا بھی ہو گیا جانو نفیح تو شراب پیو تو چھپکے پیو اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ کہ کرو الٹی بھی کرو قدم بھی لڑکھڑا خود بھی ڈگ مگائے نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ یہاں اللہ خود پلا رہا ہے سقاہم ہم رب ہم تہورا اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے یطوف والی ہم ولدان خلدون غلام ہم بھاگ دورے دوڑ رہے آ رہے جا رہے ان کے ہاتھوں میں جام ہیں کسی کو دوستہ لگا ہوا ہے کوئی بغیر دستے کہ ہے وکاس اور پیالے ہیں ان میں کیا ہے مم اس معین کی شراب ہے وکاسن دہا کا لبا لب بھرے ہوئے جام ہیں اور, اور ان کے ساتھ لا سدعن انہا سر میں درد نہیں بلائون زفون بے ہوش نہیں پینا ہوا تو کھانا بھی ہو فاقیات مما یا پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں نہ چھلکا نہ گٹھلی نہ موسم کی قید نہ اس کے بیج کی قید وہ چھلکے سے آزاد گٹھلی سے آزاد موسم سے آزاد سنچائی سے آزاد حفاظت سے آزاد لا مکتوا ولا ممنوعہ شدر مقبود مندود ام ممدود ومدود ماں ام مسکوب وفا کے حتین کثیرہ لامکتوا ولا ممنوعہ فروش ام مرفوہ انش ان شاء شا فجالا ابکارا رابعا فلۃم الفلۃن سائے پھیلے ہوئے سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پھل شوق ہوشے جھک، جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے تخت بچھے ہوئے بیویا خوبصورت ساتھ دینے والی جوانی ہمیشہ صحت ہمیشہ زندگی ہمیشہ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا ہر شہر کے مقدر میں ہے کھنڈروں میں بدلنا ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا ہر زندگی کو موت کھائے گی ہر جوانی کو بڑھاپا کھائے گا ہر خوشی کو غم کھائے گا ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا جو اپنے قدم اپنے جسم پہ ایک ایک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 ایک میل کا ذرہ برداشت نہیں کرتا وہ منو متیک میں جا کر وہ کیڑوں کی غذا ضرور بن کے رہے گا جو ہر وقت خوشبوؤں میں مہکا رہتا ہے اس کی اپنی قبر ایسی بدبو سے بھرے گی کہ ایک اینٹ نکل جائے تو پورے قبرستان میں اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں لہذا یہ گھر دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہ ٹوٹنے والا ہے یہ دار زوال ہے دارو انتحا ہے دارو بلا ہے یہ فریب ہے یہ, یہ, یہ نظر کا فریب ہے نظر کا بھی عقل کا بھی دماغ کا بھی یہاں سے گزرنا ہے ہم رو ہیں ہم مسافر ہیں ہم مقیم نہیں ہم رہنے والے نہیں ہم تو کش کرنے والے ہیں کوش کا بگل بچ چکا ہے بالوں کی سفیدی بیماری کا آنا بالوں کا سفید ہونا نظروں کا کمزور ہونا اور ہاتھوں میں جوسموں جوڑوں میں درد ہونا بیماریوں کے چکر لگانا دائیں بائیں موت کا راج جوانوں کو مرتے دیکھا بوڑھوں کو مرتے دیکھا دائیں طرف جنازہ اٹھا بائیں طرف جنازہ اٹھا آج کسی کی قرآن خانی میں شریک آج کسی کے جنازے میں شریک یہ چاروں طرف بگل بج رہا ہے کہ ایک دن یہ موت کا پیالہ تو بھی پی جائے گا مر جائے گا موت الموت حق ان باطل تو ایک نظام اللہ نے میرے بھائیوں آگے چلایا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگانی کا کہ اس روح کے دسترخوان سے جو قرآن کا دسترخوان بشا ہوا ہے اس سے لے لیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے ایمان دینا چاہتا ہے نمازیں دینا چاہتا ہے وکر و تلاوت دینا چاہتا ہے حقوق و عباد دینا چاہتا ہے اخلاق دینا چاہتا ہے صدق کو دیانت دینا چاہتا ہے سچائی دینا چاہتا ہے سرارحمی دینا چاہتا ہے آفاف دینا چاہتا ہے اللہ کا شوق دینا چاہتا ہے جنم جہنم کا خوف دینا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی محبت دینا چاہتا ہے یہ قرآن کا دسترخوان ہے بھائی اس سے بھی کچھ لے لیں یہی آگے کام آئے گا یہی قرآن ہے جو آگے چل, کے، آگے چل کے سفارش بنے گا یہی قرآن ہے جو قبر میں آ کے سفارش کرے گا یہی قرآن ہے جو عرش کے دن دو آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ہر ایک کو دیکھے گا اس نے میرا حق ادا کیا یا اللہ معاف کر دے اللہ کہیں گے جاؤ معاف کیا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس کو پکڑ لو اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو پکڑ لیا تو یہ ایک نظام چلنے والا ہے اصحاب الیمین کا بھی اصحاب الشمال کا بھی کامیاب کا بھی اور ناکام کا بھی یہ دونوں نظام قرآن نے سمجھائے ہیں بتائے ہیں اور نہ ماننے والوں کا ٹھکانا بھی بتا دیا ہمیشہ کی آگ ہے ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی نیمتیں جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ پینہ پلانا ہمیشہ ساتھی ہمیشہ نبیوں کا پڑوس ہمیشہ اور اس سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا ساتھ ہمیشہ اللہ کی رضا ہمیشہ اللہ کا دیدار ہر آٹھویں دن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھری چلائیں ان کو اپنے گوشت کٹنے کا احساس نہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا تو دلوں پہ کیا کچھ گزر جائے گا اور ہر میں دن اللہ کا دیدار جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو دن میں دو دفعہ صبح, صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی اور آپ نے فرمایا ان اللہ سے خاص اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق کے اکبر کو دیدار خاص کرائے گا دیدار عام یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کو دیکھیں گے وجوہ میں نادر العربی نادر اللہ کا جب دیدار ہوگا چہرے ترو تازہ ہوں گے خوشحال ہوں گے نحال ہوں گے آباد ہوں گے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیمار رہے جب صحت ملی ان کی بیماری مشہور ہے شاید دنیا میں ایسا کوئی بیمار نہیں آئے گا وہ تو اللہ کی آزمائش تھی بحثیت نبی کے تو بیماری وہاں تک گئی یہاں تک دنیا میں کسی کو نہیں آئے گی لیکن جب صحت ملی تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں گے صحا بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے زیادہ مزے کے تھے ان تو توبہ توبہ وہ تو کیسے مزے کے تھے تو ارشاد فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ تعالی روزانہ ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے کبسو جو ایک بول میرے کانوں میں پڑتا تھا میرے سارے درد راحت میں بدل جاتے تھے اور میں اسی کی لذت میں چوبیس گھنٹے تڑپتا رہتا تھا ابھی وہ لذت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ پھر آواز آتے ایوب کیا حال ہے صرف ایک ندا ان کے سارے درد دکھ چن دیتی تھی جب جنت ہو جوانی صحت قوت طاقت جمال جلال کمال عزت رفعت بلندی ہر چیز میں آپ کامل بیٹھے ہیں اور اللہ عرش کے اوپر سے پردہ ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر پھر آپ سے پوچھے کیا حال ہے کبھی اس لذت کو بھی سوچا سو بھائیو فیصل آباد کے بازاروں میں جی نہ لگائیں اس گلستان سے جی نہ لگائیں یہ گلستان ہے ہی نہیں یہ تو خارستان ہے اللہ کے گلستان سے جی لگائیں جس کا راستہ اس کو راضی کرنا ہے توبہ کرنا ہے اس کے حکموں پہ چلنا ہے اس کے قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے کیونکہ جماعت ہے نہیں جو ہم بار بار مننت کرتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ کہ تربیت کے بغیر دین نہیں آتا ہمارے پر کچھ جزوی دین موجود ہے کچھ عبادات ہیں کچھ اعمال ہیں لیکن میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے اللہ کے عوامر صدا ہیں موت تک ہیں جمع الوداع اس لیے اہم ضرور ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ کس کے نصیب میں ہے یہ اللہ کو پتا ہے کس نے آگے چلے جانے ہے کس نے دوبارہ دیکھنا ہے اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے لیکن فرض ہونے کے لحاظ سے اس میں اور فجر کی نماز میں کوئی فرق کوئی نہیں فرضیت میں جمعہ تلوا ہو رمضان کا پہلا جمعہ ہو درمیانی ہو آخری ہو یا شوال کا جمعہ ہو ظلحج کا جمعہ ہو محرم و سفر کا جمعہ ہو کسی بارہ مہینے کا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست محرم سفر ربی الا ربی السمانی اسانی جمع العلا جمع اصطانی کوئی مہینہ ہو جمعہ سب برابر ہے کوئی مہینہ ہوا نماز سب برابر ہے لیکن یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ اس جمعے کے لیے تو سفہ بشانی پڑتی ہیں اور نماز کے لیے مسجد خالی منتظر ہوتی ہے کہ گلستان والے سے چلے گئے صرف جمعہ اپنے اوپر فل سمجھا ہوا تھا باقی نمازیں کس سے معاف کروائی ہیں ام لکم کتاب انفی ہے کوئی آپ کے پاس کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جمعہ پڑھ لیا کرو باقی معاف ہے ام لکم کتاب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام لکم کتاب ان تدرسون حت رسوم تمہارے پاس کوئی نئی کتاب آئی ہے جس میں میری طرف سے کوئی تخفیف آ گئی ہو جس طرح نے روزے فرض کیے نماز فرض کی حج فرض کیا زکوٰۃ فرض کی, کی جمعہ فرض کیا سارے احکام فرض کیے اسی ہی سارے سال کی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے تو میرے بھائیو رمضان کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں اور جمت الوداع کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں ہے نماز اللہ کا فرض ہے جو سارا سال ہر مرد عورت پر ہے یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا پہلا حصہ نماز کا ہے اگر نماز میں فیل ہو گیا تو باقی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی شہید بھی ہوا اور نماز نہیں ہے تو شہادت بھی مردود ہو جائے گی شہید ہو گیا کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا لیکن اگر بے نمازی ہے تو یہ بے نماز،, نماز اس کو بے نماز ہونا جہنم میں لے جائے گا ہاں اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس کا شہید ہونا بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا یہ اتنا زبردست فریضہ ہے اللہ کے واسطے بھائیوں اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادت ڈالیں نہیں تو یہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائے گا اس ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلانے کی عادت ڈال لیں ورنہ یہ ٹکے ٹکے کے آدمی کے سامنے پھیلے گا اس کے سامنے پھیلانا سیکھیں جس سے مانگنا عزت ہے جس کے غیر سے مانگنا ذلت ہے جس کے سامنے سر مٹی میں رکھنا عزت ہے اور اس کے علاوہ سر جھکانا ذلت ہے اس رب کے احسان کو سامنے رکھ کر اس رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر تم ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہو تو پھر ہفتے میں ایک نماز جمعے کی کافی ہے ہواؤں کے بھی ٹنوں کے ٹن ہمارے اندر جائیں خون کی گردش ٹنوں کی ٹن ہمارے اندر چلے دل کی بڑکن دل کے کارخانے چلے پھیپھڑے کے کارخانے چلے اور جسم میں نہروں کے جال چلے تک دماغ کی برقی کی لویں دوڑی برقی نظام چلے کان کے ٹیلیفون چلے آنکھوں کے برتنی بلب جلے دماغ کی حرکت ہاتھ کی حرکت پاؤں کی حرکت غلازت کے نکلنے کا نظام چلا نعمتوں کے اندر جانے کا نظام چلا گرمی سردی کے نظام چلے چوبیس گھنٹے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی جب وہ نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے اس کے مطابق تو ہمیں مسجد سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ اس کا احسان ہے کہ اچھا پانچ وقت تو آ جاؤ باقی اپنے کام کر لیں اتنا بھی نہ کریں تو پھر کہیں ڈوب کے مر جائیں. جس رب کی زمین پہ رہنا ہے تو اس کے فرما بردار بن کر رہیں جس رب کا رزق کھانا ہے تو اس کے فرما بردار بن کر رہیں جس رب کو جان دینی ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے چلیں جس کو حساب دینا ہے اس حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے چلے اس غفلت میں نہ مر جائیں میرے بھائیو ورنہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا یا فاطمہ بنت محمد ان قیمت فین کی من اللہ شیاح اللہ کا رسول اور آگے بیٹی فاطمہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار خود اپنی زبان سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور مجھے آ کے خوشخبری دے گیا ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اور یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر ان کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا میں نہیں تمہیں چھوڑا سکتا اگر اللہ نے پکڑ لیا بزن اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا کوئی نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے رسول پاک بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے مل لشور اندو اللہ بھی اتنے کوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر منہ سے بول بول سکے تو میرے بھائیو اتنی بڑی خاتون کو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہیں خود بچانا اپنے آپ کو دو سے. یا صفیہ تب انت عبد المطلب اے صفیہ میری پھوپھی انقذی نفس کی من النار خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے لَا من اللہ میں نہیں تمہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکتا یہ دو تکے کے عدالتوں میں کیس لگتے ہیں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے وکیل رکھتے ہیں سزاؤں کے خوف سے سفار سے تلاش کرتے ہیں اس احکم الحاکمین کے سامنے میرا آپ کا کیس لگنے والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ صرف عیسر اسلام سے جنا پوچھے گا اے عیساسون اے, اے عیسا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو عیسر السلام اس جواب پہ بےہوش ہو کے گر جائیں گے رو رو سے خون نکلنے لگ جائے گا اور چالیس برس تک ہوش نہیں آئے گا پانچ بڑے پیغمبر ہیں پانچ بڑے پیغمبر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ بڑے پیغمبر ہیں ان میں سے یہ چوتھے ہیں اور وہ صرف اتنے بول پر کہ عیسا ہم نے کہا تھا اتنے پر بے کے گر جائیں گے تو وہ تو رسول ہیں اور میں تو رسول نہیں ہوں اور آپ تو رسول نہیں ہیں وہ تو پاک معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں گندگی کے کیڑے کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلازت میں برے پڑے ہیں ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس غفلت پر مرنے کا کیوں ارادہ کیا ہوا ہے میرے بھائی اس غفلت کے ساتھ کیوں زندہ رہنے کے نقشے بنائے ہوئے ہیں کیا, کیا ہر دن ہمارے ہماری جڑوں کو نہیں کھوکھلا کر رہا کیا ہر آنے والی شام ہماری اس قبر کے اندھیرے قریب نہیں کر رہی کیا ہر ڈوبنے والا دن میری زندگی کی کتاب کا ایک کا نہیں نکال کے لے جاتا کیا ہر آنے والی شام وہ قبر کی شام کو قریب نہیں لا رہی کیا ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹا مجھے آخر کے قریب نہیں کر رہا جب میں جا رہا ہوں اور جانا ہے روکوں تو بھی جانا ہے تو میرے مجھ سے بڑا غافل کون ہوگا جس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کا فکر نہ کر پھر بھی یہ میرا یہ پیرا اللہ کے واسطے اس مبارک دن میں تمہیں. یہ سب جھوٹے ناتے ہیں یہ سب جھوٹے رشتے ہیں اولاد کے لیے بیوی کے لیے اپنی ذات, اپنی ذات دشمن ہے تو اولاد کہاں کے ساتھی بن گئی یہ, یہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود بولے گا لجلودہم دے جلد کے کھال بولو بولو تو ران بولے گی ہاتھ بولے گا آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے سر بولے گا پاؤں بولیں گے تو یہ کہلو دہم لے مشاہد تمہیں لینا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگ گئے تمہیں لذت پہنچانے کے لیے تو میں نے رب کو ناراض کیا ان کا جواب ہوگا انتقن اللہ اللہ انتقال ہم تیرے خلاف کیسے نہ بولیں جبکہ جس نے ہر چیز کو وجود دیا زبان دی وہ کہہ رہا ہے بولو ہم اس لیے بول رہے ہیں تو آپ کا تو وجود بھی آپ کا دشمن ہے میرا وجود میرا دشمن ہے تو کیوں میرے بھائیوں دشمن کے تو سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں ہمارا دشمن وہ دشمن ہے اگر اس کی مان لی تو سیدھے جہنم میں اس لیے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اپنی جوانی کی قدر کریں اپنے بڑھاپے کی قدر کریں اپنی زندگی کی قدر کریں کہ آپ اور میں زندہ ہیں پتہ نہیں کب یہ رشتہ نہ زندگی کا نہ تھا توڑ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر آدمی کفے افسوس ملتا رہے <سلام> کاش میں اللہ کے رسول کی مانتا ادھر سے اللہ کا رسول شفیق مہربان ہو کر اس کا گلا ہوگا یا یار نقوم تخذل قرآن محجورہ یا اللہ میری یہی امت ہے اس نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا دنیا کو گلستان بنانے کے چکر میں انہوں نے میری کتاب چھوڑ دی ان نقو مت خزو حاضل قرآن محجورا یہی yani, ہے جنہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تو میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اس کو راضی کریں یہ،, یہ تعداد صرف جمعے کے لیے فرض نہیں ہے یہ تعداد ہر نماز پر فرض ہے اور صرف رم، رمضان میں سچ بولنا فرض نہیں سارا سال سچ بولنا فرض ہے سارا سال قرآن کا سننا اور پڑھنا فرض ہے سارا سال آنکھوں کو حرام سے بچانا فرض ہے کانوں کو گانے سے بچانا فرض ہے ہر حرام سے بچنا موت تک کے لیے فرض ہے موت ہوتی ہے آپ کی چھٹی موت ہماری چھٹی کا نام ہے دنیا میں کوئی چھٹی نہیں لوگ چھٹی کے دن آرام کرتے ہیں ہماری تو چھٹی میں بھی کام بڑھ جاتا ہے عید کے دن دو نفل اللہ اور بڑھا دیتا ہے نہیں ہماری تو چھٹی میں ہمارا کام بڑھا دیا جاتا ہے عید کے دن پانچ نمازوں کی بجائے چھ پڑو دو رقع عید کی بھی پڑھو تمہاری موت پہ چھٹی ہے بس اب آ جاؤ افلا روی و رحمتی و کرامتی محل و اب تو میری رحمت میں آ گیا میرے سائی میں آ گیا میرے مہمان خانے میں آ گیا اب تو مانگ اور ہم دنگے تمہارے عمل کا نہیں اپنی شاہی شہن شاہی کا دیں گے اپنی چاہت کا دیں گے تم بولو ہم سے لو بولو اور ہم سے لو تو میرے بھائیو اس دن میں ہم توبہ کریں اللہ کی بار میں اس کی طرف رجوع کریں ساری زندگی کو اس رخ پر لانے کے لیے کوشش کریں آسان کام ہے اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں تو بہت جلد زندگی کو رخ مل جائے گا راستہ مل جائے گا ہم جو بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں جاؤ نکلو وقت لگاؤ تو میں آپ سے کیا لینے ہے آپ کی خیر خواہی میں اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق ہر ملک. رقع سات جنوری سن دو ہزار حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد رمضان المبارک جمعت الویدا سے قبل بیان فرما رہے تھے موضوع تھا مسلمان تیار کردہ علمی کیسیٹ گھر کسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فاما لے علمی کیسیٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فدل کراچی یا علمی کیسیٹ گھر الفقان مارکیٹ مقابل جہانگیر پارک مسجد سال دکان نمبر چار بیری اسٹیٹ صدر کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین اب مولانا طارق جمیل صاحب سے مسائل زکات اور دعا سماپ فرمائے بتاتے ہیں دو سر گندم جن کو رسرت اللہ تعالی نے دی ہے ان کے لیے مناسب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا وہ ویسے ادا کریں آپ نے ایک سا ان تین سیر کشمش کا صدقہ فطر فکر آپ نے ادا فرمایا اور ایک سا کھجور کبھی کھجور کبھی کشمش کشمش اور کھجور تو مہنگی ہے اس کو اللہ نے زیادہ وسط صدی ہے وہ کشمش کے لحاظ سے دے وہ پچاس روپئے ساٹھ روپئے کلو کے حساب سے ہے تو, تو قریب دو سو روپیہ ایک آدمی کا صدقہ کا بن جائے گا اور کم ہے تو کم اس کم کھجور پر دے دے اس کا بھی ڈیڑھ ایک سو روپیہ تو بن ہی جاتا ہے اس کی بھی گنجائش نہیں تو آخری درجہ ہے گندوں دن کا دے آخری درجہ اور بھئی کسی کا نہیں جی چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی حکم بھی پورا ہو جائے اور میرا پیسہ بھی بچ جائے تو اس کے لیے بھی ہے بیس روپے وہ دس روپے کے بیس روپے لکھا ہوا تھا وہ دے دو تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ادا کیا ہے اگر وہ ادا کریں گے تو اہم رضا ہوگی اور زیادہ قرب اور زیادہ سنت کا اتباع ہوگا آپ نے جس حساب سے دیا ہے تو اس سے تو غریب کی عید اچھی ہو جائے گی جس حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں تو اس سے دوست بیچاروں کو دال روٹی بھی نہیں ملے گی تو اس لیے صدقۂ فطر کا افضل ہے کہ وہ کشمش کے تین سر کشمش کا حساب لگا کر جو اچھی قسم کی ہے اس کی قیمت لگا کر یا درمیانی قسم کا رکھ لیں اس کی قیمت لگا کر اس کا سد کا فطر ادا کیا جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کھجور کا حساب لگا کر اس کی دی جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ گندم والا کھاتا تو سب کے ہے لیکن بھائی فزیلت کی باتشی ہے جمعنی اپس دفلات کی خدمت میں افس کی ہے الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقولوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب الجنة جهدكم وظهروا من النار جهدكم فاين الجنة لا ينام مطالبها وإن النار لا ينام حالبها وإن الجنة اليوم محروفة بالمكارث وإن الدنيا محروفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال اللهم صلي على سيجنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تصليم كفير كفيرة خصوصا على القلفاء الراشدين المهديدين أبي بكر وعمر وصمان وعلي رضي الله تعالى عن وعلى إترته وعميه الشريفين ماخبطه وابنيه الحسن والحسين وبنته فاطمه رضي الله تعالى عنها وجميع بناته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد رسول الله تعالى عليه وسلم اللهم انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله اللهم انت السلامين كالسلامة تبارك سياد الجلال والكرام اللهم لك الحمد كما انت أهله فصل على محمد كما انت أهله وفعل مني ما انت أهله انك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا اللہ ہم سے جو بھی اس میں کوتاہیاں ہوں اپنے فضل سے معاف فرما جتنے روزے رکھے گئے پراوی سنی گئی اس کو قبول یا اللہ دنوں ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس, اس, اس آخری عشرے میں جہان سے لوگ آزاد ہوتے ہیں ہم نے بھی ان میں شمار فرما لے یا اللہ ہم سب کو جہانون سے نجات نصیح فرما جہاں سے آزادی کا پروان نصیح فرما اور جتنی چر حدید کی امت ہے سب کو جو ہم ان سے نجات کا پروانہ نا سل فرما اے اللہ قرآن کے بارے میں رماضان کے بارے میں جو ہے ان سے قصور پنیاں ہوئیں کچھ جان پہ ہوئیں کچھ سہن ہوئیں ہمارے مردوں سے عورتوں سے سب کو معاف معرما اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے پوری امت کو ہدایت نصیح فرما دے پوری امت پر سہزادوں کو ہٹا دے بلاؤں کو ہٹا دے پریشانیوں کو ہٹا دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہم اپنے سے راضی کر لیں جتنے بھائی کے شیخلائیں ہیں ان سب کو قبول فرما ان نسلوں کو اولادوں کو قبول فرما اس پورے محلے کو پوری کالونی کو قبول فرما پورے شہر پر اپنے رہنے قرم کو نازل فرما پورے ملک پر نازل فرما یا میرے مولا اوقات کو ایام کو سالوں کو سمت کی دین کی عزت کا سربولندی کا ذریعہ بنا دے بھیا اللہ یہ ذلت و پستی کی زندگی آج تک کی گزری ہے اپنے فضل کرم سے وہ جن گناہوں سے گزری ہے وہ گناہ معاف فرماتے وہ ذلت ختم فرما دے وہ پستین ختم فرما دے وہ فتح محبت پیدا فرما دے بھیا اللہ پسمین الفت محبت پیدا فرما دے بھیا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت ایمان پر خیر کے خاتمہ فرما خبر سے لے کر حشر تک کی ساری گھاڑیوں کو سہل فرما آسان فرما ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما یا اللہ ساری زندگی اپنے در پیانے والا بنا دے یہ سر تیرے سامنے جھکنے والا بنے ہمیں یہ عزت ہے کا فرما تیرے سامنے سر کا جھکنا عزت ہے تیرے غیر کے سامنے جھکنا ذت ہے اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے ساری مخلوق سے ہمیں مسترنی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مسترنی کر دے یا اللہ تو اپنا ہی بنا لے لے شیطان کے پھندوں اور جالوں سے ہمیں بچا لے ہماری مسجدوں کو آباد کر دے ہمارے بازاروں میں دین کو زندہ کر دے گھروں عورتوں بچے بچیوں میں دین کو زندہ کر دے ماں باپ کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما اولاد کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو شاعر اسلام کی اس عظمت کو برقرار فرما بحال فرما ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا انہیں راخت کی ساری تنگیوں کو دور فرما دے ساری کشادیاں بھلائیاں مقدر فرما دے جتنے بھائی خاصوں طور پہ تشریف لائے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کی ساری تو ہی یہ طرز سمجھتا ہے جانتا ہے کچھ دل میں ہیں کچھ ہیں بھی نہیں اور ان کی ضرورتیں ہیں اپنے غیر سے یا اللہ پوری فرما دے پوری فرما دے تو سفی ہے ہم بکیل ہیں تو دینے والا ہے ہم سائل ہیں تو غنی ہیں ہم محتاج ہیں محتاج کا کام پہ ماننے ہی ہے اے اللہ تو اپنی شاعر نشانوں میں حصیف فرما اب بنا آسینافی دنیا حسنا افلا کرچ حسن وکین وا بن اور وسول اللہ کے عال النبی کریم عامرین رحمت اب مولانا تاری جمیل صاحب کا بیان ایک دن مرنا ہے فرمائے سماپت فرمائیں مبارک وطن ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا نہ ہم سے پوچھا نہ ہمیں بتایا خلق حکم بنا دیا پھر کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا کہیں نہ خلق ناخن کا اونفا اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر خواتین ہیں ہم نے سے نہ کسی نے چاہا نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے مجھے عورت بنایا جائے تجارماک شعبہ موقع فرا یہ خاندان بھی مختلف کر رہی کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں اپنے قد میں رنگت میں جسمانی ساخت میں پھر جنس مرد اور عورت ہونے میں پھر خاندان میں اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ میں لڑکا ہوں میں لڑکی ہوں میرا یہ خاندان ہے میری یہ شکل ہے پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی ایک جان لو تھا جس نے نو مہینے گزارے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا وادیاں بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سبز پوش بھی ہیں سفید پوش بھی ہیں سیاہ پوش بھی ہیں برف سے ڈھکے ہوئے سبزے سے ڈھکے ہوئے کالی چادر سیاہ پہاڑ بڑے بڑے میدان پھر کہیں پھول کہیں پرندے کہیں چہچہاٹ کہیں محک یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا رہنے کو جی چاہنے لگا ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا لیکن اچانک کسی گھر سے آہو بوکا کی صدا آئی اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کوئی دھچکا لگا یہ کیا ہوا بیٹھا فلاں مر گیا موت کیا ہوتی ہے اچھا اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں موت کیا ہوتی ہے تو ایک تعزیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے ایک دھوکے کا گھر ہے یہ کوچ کا مقام ہے یہ گزر ہے اسٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بنا تھا اس سے منزل کا فکر ہوتا ہے مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ان کی منزل دور ہو ان کا پہیا تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے وہ خراماں خراماں نہیں چلتے جب معصوم بچے نے آہو وو سنی دونوں دونوں سنا